بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحيم سورۃ النساء آج ہم چوتھی پارے کا آخری رُبوع پانچویں پارے پانچواں پارہ مکمل تلاوت کریں گے اس میں سورۃ النساء کی تلاوت ہوگی نساء جیسے کہ اس سورۃ کے نام سے واضح ہے خواتین کے نام پر اس سورۃ کا نام رکھا گیا نساء اور اس میں آگے یہ لفظ متعدد مرتبہ مذکور بھی ہوا ہے خاص طور پر اس میں عورتوں سے متعلق متعدد مسائل و احکام ذکر ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کا نام صورت النساء رکھا گیا جب مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہوئی تو ریاست کا بنیادی ستون یہ ہوتا ہے کہ معاشر بہترین معاشرے کی تشکیل دی جائے اور معاشرے کی تشکیل میں عورتوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے تو اس صورت کے جو بنیادی مضامین و احکام ہیں حقیقت میں وہ اسلامی معاشرے کی تشکیل سے متعلق احکام ہیں اس حوالے سے بھی صورت کا نام صورت النساء رکھا گیا اس میں جہاد کے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں میراث کے متعلق احکام بھی ہیں اور اسی طرح عورتوں پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے متعلق احکام بھی ذکر ہوئے ہیں اور اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تنازعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فیصلہ کن ہے اور مدینہ منورہ کی قائم ہونے والی ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اس صورت کی ابتدائی آیات ان آیات میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نکاح میں آپ پڑھا کرتے تھے یا الناس تقو ربکم تكوربكم خلقکم من نفس معاہدہ اور اس آیت مبارکہ میں بھی تقوا اور خدا خوفی کا ذکر اور اس بات کا حکم دیا گيا یتیموں کا مال کھانے سے ممانات کی گئی اور ان کے بارے میں اصلاح کے حوالے سے احکام دیے گئے اور اس صورت میں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی انصاف کو قائم رکھ سکے اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ انصاف کو نہیں قائم رکھے رکھ سکے گا فواہدتا تو ایک ہی پر اس کو اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح عورتوں کا جو حق مہر طے کیا جائے اس کو بخوشی ادا کرنے کی ترغیب دی گئی اور اگر عورتیں اپنا حق مہر خوشی کے ساتھ معاف کر دیتی ہیں تو شوہروں کے لیے وہ حق مہر حلال ہے لیکن کسی کو مجبور نہ کیا جائے زبردستی نہ کی جائے حق مہر کو ختم کرنے کے لیے اور معاف کروانے کے لیے یتیموں کے اگر کوئی سرپرست ہو ان کو احکام دیے گئے کہ یتیم جب بڑے ہو جائیں جب تک بڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ان کمال اپنی تحویل میں رکھو اور جب وہ سمجھدار اور باشعور ہو جائیں تو اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اگر ان کمال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مناسب طریقے سے کھانے والے کا بندوبست اور انتظام کرتے ہو تو اس کی گنجائش ہے اسی کے متعلق مزید احکام میں ذکر کیے گئے عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں میراث میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا ان آیات میں عورت کو عورتوں کو حق میراث دینے کی ترغیب دی گئی لل جان نصیب الماں ترک الوانی وَقربون اولنسائی نصیب الماں ترک الدانی جیسے مردوں کا حق ہے میراث میں اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے میراث میں اور پھر رکو نمبر دو میں اللہ تعالی نے وہ کے حصوں کا تعین باقاعدہ فرما دیا اس کی تفصیل اس رکو میں دیکھی جا سکتی ہے کہ بیوی کا کتنا حق ہے شوہر کا کتنا حق ہے اور اسی طرح والد کا کتنا حق ہے والدہ کا کتنا حق ہے بہن بھائیوں کے کتنے حقوق ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حقوق اور وراثت کے حصے اس کے دوسرے حقوق میں ذکر فرما دیے گئے قرآن کریم نے جن حصص کا تعین فرمایا ہے ان حصص پانے والوں کو زبی الفروز کہا جاتا ہے جن کے حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ حصص ہیں جیسے اگر اور کوئی ورثہ نہ ہوں تو چچا کا حصہ یا بعض دفعہ چچا کے بیٹوں کی طرف بھی وراثت چلی جاتی ہے تو وہ عصبات ہے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے پھر اسی طرح کلالہ کا مسئلہ ذکر ہوا ہے اس صورت مبارکہ میں نہ جس کی اولاد ہو نہ جس کے والدین ہوں تو اس کی وراثت کے متعلق کیا تفصیل ہے اسی طرح حقیقی بھائی بہن اور ماں شریک بھائی بہن اور باپ شریک بھائی بہن ان کے حصص کی تفصیل بھی ذکر ہوئی اور حقوق کی ترتیب یہ ذکر کی گئی کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو کچھ بھی مال چھوڑ کر کے جائے گا وہ سب اس کا ترکہ ہے ایک ایک روپیہ اس کا ترکہ ہے اس کا بینک بیلنس اس کا ترکہ ہے اس کی جیب میں سے نکلنے والے روپے اس کا ترکہ ہے اس کے پہنے کپڑے اس کا ترکہ ہے اس کی دکان اس کا ترکہ ہے ایک ایک چیز اس کا ترکہ ہے اور اس ترکہ میں اس کے تمام و کا شرع حق ہے اور ان و رسا کے درمیان حصص کے اعتبار سے تقسیم کرنا اسے ضروری ہے سب سے پہلے اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو قرض کو ادا کیا جائے ادا ادائے دین کا ذکر فرمایا او دین اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے جائز جائز وصیت جو ایک تہائی کے حد تک کی جاتی ہے مرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک تہائی کی حد تک وصیت کر سکتا ہے ایک تہائی سے زیادہ اگر وصیت کرے تو وہ رسا کا اختیار ہے چاہے تو وہ اس کو نافذ کرے چاہے اس کو نافذ نہ کریں لیکن ایک تہائی کے حد تک وصیت پر عمل کرنا بعد والوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس نے کسی مصرف خیر میں اگر خرچ کرنے کی وصیت کی ہے تو اسے پورا کیا جائے اس کے بعد جس قدر بھی باقی بچے تو میرا میں اسے تقسیم کیا جائے گا اس ان حصص کے مطابق جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وصیت کے حوالے سے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و سم نے شادق فرمایاکسی تہائی تک وسییت کی اجازت ہے تہائی سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے ان اللہ عطا کل وارسن حق اللہ تعالی نے ہر وارث کو اس کا حق عطا کر دیا ہے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے فلا وسیعت علیہ وارثن لہذا کسی وارث کے لیے بھی وسیع نہیں کر سکتا جیسے بیٹے کو اس کا حصہ مل نہیں ملنا ہے اگر کوئی آک بھی کر دے تب بھی شریعت نے اس کو اس کا حق دے نہیں دینا ہے شرم آک نہیں ہوتا تو جو وارث شریح ہے شریعت نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس کو کوئی شخص آک محروم نہیں کر سکتا اور نہیں اس کو نواز سکتا ہے کہ اس کو وصیت کر جائے وصیت وہ کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کے متعلق تفصیلی احکام ذکر ہوئے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کی حدود ہیں ان حدود سے ہرگز تجاوز مت کرو ورنہ یہ حدود سے تجاوز ابدی خسارے کا سبب بنے گا رکو نمبر تین میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہوا جو مرد یا خواتین بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے ان سزاؤں کے تذکرے کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی سے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں لیکن اس پر اڑے اور جمے نہیں رہتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ گناہوں پر جم جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت تک وہ توبہ نہیں کرتے حتیٰ اذا حضر الموت تو اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے انی تبت الان اس وقت اگر توبہ کرے گا بھی تو اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے تو موت کی ہچکی سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آئے گا اس لیے اللہ تعالی سے ہر حال میں توبہ و استخار کرتے رہنا چاہیے زمانے جاہلیت کے بعض رسم و رواج کا خاتمہ کیا گیا اور اس میں اس طرح سے عورت کو ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کوئی مال یا لینے دینے والی چیز ہوا کرتی تھی جیسے مال کی وراثت میں وراثت میں آگے منتقل ہوتا تھا مال اسی طرح عورت کو بھی سمجھا جاتا تھا یہ فلاں کی بیوی ہے اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب یہ اس کے خاندان کے اندر وراثت میں آگے منتقل ہو جائے گی یہ تصور تھا عورت کے متعلق زمانۂ جاہلیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہکمن تر سلسا کرا تم کسی کے ناپسند اور کسی کی مرضی کے خلاف اس کے وارث نہیں بن سکتے ہو اگر اپنے طور پر اپنی رضا سے وہ کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہے تو اس کا اختیار ہے لیکن زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے شوہر کی وفات کے بعد عورت میراث کا جو اس کا حق بنتا ہے وہ لے سکتی ہے اور اسے دینا حق ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے ایسے نہیں ہے کہ خاندان کے باقی حضرات اس کے متعلق جو چاہیں وہ ان فیصلوں کی پابند اور باؤنڈ ہو اللہ نے اسے اختیار دیا ہے وہ اپنے متعلق جو فیصلہ کرنا چاہے اسے کرنے کا اختیار ہے بعض جاہلیت کے رسوم میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ عورت کو اگر نکاح کے بعد کوئی شوہر چھوڑنا چاہتا اور چاہتا تھا کہ جو حق مہر دیا ہے یہ مجھے واپس کرے اور پھر میں اس کو طلاق دے دوں آج بھی پاس لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے وہ خود طلاق نہیں دیتے لیکن تنگ اتنا کرتے ہیں کہ یہ عورت جا کے عدالت میں خلا لے لے اور حق مہر کی شرط لگا کر پھر اس سے میں مہر واپس لے لوں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاص طور پہ حکم ذکر کیا وہ ان ارتم استبدال مکانہ تم تمہاری ہو یہ سراسر غلط سر اور ناجائز ہے آگے محرمات کا ذکر ہے <تصفح> کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے حرمت علیکم اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے اخواتکم بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اماتکم و کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا خالاتکم اور اسی طرح خالہ کے ساتھ بنات الخی بتیجی کے ساتھ بنات الاختی باندی کے ساتھ و کم اللہ ارزانہ کم اور رضائی ماں کے ساتھ جس نے دودھ پلایا ہے وہ اخوات و کم من رضا اور اسی طرح رضائی بہن کے ساتھ و نسائی کم اور اپنی ساس کے ساتھ وربائی بکم اللہ فی خجور کم النساء کم اللہ دخل بھی ابھی ایک دو دن پہلے ایک لڑکے نے یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا فون پر کہ ایک خاتون ہے اس کی پہلے سے بیٹی ہے تو ایک آدمی نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا اب وہ اس خاتون کو طلاق دے کے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے وربا بکم تمہاری وہ پرورش میں وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں آ گئی ہیں جن کی والدہ سے تم نے نکاح کر لیا ہے وربائی اور ان کی بیٹیاں اب تمہاری پرورش میں ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی دخل جن کے ساتھ تم نکاح کے بعد صحبت کر چکے ہو آپس میں اکٹھے ہو چکے ہو اب یہ بھی تمہاری بیٹیوں کے درجے میں ہے اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے فعلم دخل بیننا اگر ان کے ساتھ تم نے ان کی ماں کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا یا نکاح کی حد تک الفاظ کے حد تک اگر بات ہوئی ہے مگر امل صحبت نہیں ہوئی ہے اور اس کو تم نے پہلے ہی چھوڑ دیا تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ اس خاتون کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے وہ ہلاب ندین اسی طرح سسر پر اس کی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے آج کل یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے نکاح سے بڑھ کر آگے گھروں میں بے حیائی اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ غلط اور ناجائز تعلقات کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما اللہ من امن تمہارے حقیقی بیٹے یہ قید اس لیے لگائی اگر کسی نے کوئی لے پالک بیٹا بنا رکھا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کا حکم بائیس میں پارے میں تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا صورت اللہ حضاب میں زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے اس کا حکم بھی حقیقی بیٹے کے مانند ہے فرمایا نہیں جو تمہارے حقیقی بیٹے کی زوجہ ہوگی تو بیٹے کے بعد یعنی اس کا سسر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے و انتجماعبین القطعین اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ان اللامت سے سلف زمانے جاہلیت میں تو بڑا کچھ ہوتا تھا تو اللہ فرماتے جو پہلے ہو چکا ہے وہ گزر گیا ان اللہ حقا غفور الرحیمہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ان اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھو اللہ تعالی تمہیں معاف فرمانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچواں پارہ سورہ نساء کا ہو نمبر 4 اگر کسی عورت کا نکاح ہو چکا ہو کسی مرد کے ساتھ تو کوئی دوسرا اس کی منقوہ سے نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے اللہ یہ کہ وہ طلاق دے دے وفات ہو جائے عدت گزر جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے مقاصد نکاح کی طرف متوجہ فرمایا نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے اس رشتے میں بلندتر اہداف اور مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کا مقصد محض شہوت کو پورا کرنا نہ ہو انتب تم والے کو محسن بڑے مقاصد ہیں اس کے اپنے آپ کو پاک دامن بنانا اللہ نے تمہارے مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اس کے متعلق دعا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے الفت اور محبت کے رشتوں سے منسلک ہونا جو ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے یہ سب مقاصد نکاح ہیں تو نکاح محض شہوت کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے ایک مضبوط خاندان کے نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے عقد نکاح پھر بادیوں کے مسئلے اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حکم کا تذکرہ فرمایا اور اگر ان میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا کا تذکرہ کیا گیا اللہ رب العزت ان احکام کو واضح فرماتے ہیں اور پہلے لوگوں کے طریقے بھی تمہارے سامنے واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہے اللہ انہیں نوازتے رہے پہلے لوگوں پر کچھ احکام قدرے سخت تھے لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے احکام کو مزید آسان فرما دیا یورید خففان کو مطلب یہ ہے کہ تمہیں عمل کرنے میں اب کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کوئی ازر نہیں ہونا چاہیے یا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے صاحب ایمان لوگوں جب تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس میں دلی طور پر رضا مندی شامل ہونی چاہیے اللہ انتقارتمن کو کسی کو مجبور کر کے یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ سودا کرنا جو اس میں بینیفٹ حاصل کرے گا وہ نفع اس کے لیے پاک نہیں ہوتا تو دونوں جانب کی رضامندی کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے وہ قابل نفع بنتی ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیا کریں گے نقبران تم سے آتے کو ون الدلکم خلن کریمہ اور بڑی ہی عزت کے مقام پر ہمیں ہم تمہیں داخل فرمائیں گے ولا تمنا فضل اللہ باظم اللہ باز جیسے میں نے صورت کے آغاز میں اس کے پس منظر کے حوالے سے بتایا کہ اس صورت کا بنیادی مقصد ایک پاکیزہ معاشرہ کی تشکیل ہے وہ پاکیزہ معاشرہ ایک نظام حکومت میں اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے اس پاکیزہ معاشرے کا ایک فرد مرد ہے اور دوسرا فرد عورت ہے انہوں نے خاندانوں کو آپس میں ملا کر ایک ایسی نسل کو تیار کرنا ہے جو اس پاکیزہ معاشرے کو پروان چڑھائے تو ابتدا اور تمید میں اللہ تعالیٰ ایک اصول ذکر فرماتی ہیں بہت ہی خوبصورت اصول ہے یہ اصول اگر سمجھ آ جائے دنیا کو اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو سب کامیاب ہو جائیں فرمایا ولاب و ممکن اللہ نے مردوں کو مرد بنایا ہے اور عورتوں کو عورت بنایا ہے اور ہر ایک کو اس سے متعلق خصوصیات سے نوازا ہے جس کو فطری طور پر اللہ نے جو خصوصیت عطا کر دی ہے دوسرا اس کی تمنا نہ کرے جس کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے اللہ آج جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے پچھلے دنوں آج سے کوئی ایک سال پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں بتایا گیا تھا جب سے یہ اس طرف جو ہے وہ معاشرے کے رجحانات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مرد و زن کے اختلاط اور فرق کو ختم اور فعاشی اور بے حیائی کو عام کیا جائے یہ یورپ اور امریکہ اور مغرب کی تقلید میں یہاں کے لوگ جب اس قسم کی قانون سازیاں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تقریباً بیس ہزار ایسے کیسز ہیں پاکستان میں جس میں جنس تبدیل کر لی گئی مرد اور خواتین کی جنس تبدیل کر لی گئی اور جو درخواستیں شناختی کارڈ کے اوپر جنسیں آگے یہ ایک سال پہلے کی رپورٹ ہے اب ابھی ایک سال مزید گزر چکا ہے اب کیا صورتحال تو جس طرف وہ جا کر کے ڈوب گیا ہے معاشرہ وہاں کوئی خاندان نہیں وہاں کسی بچے کو آپ پوچھیں تمہارا باپ کون ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں آئی ڈی کارڈ ماں کے نام کے ساتھ ملتے ہیں کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے کون ہے سال کی بچیاں جو ہیں وہ جھل رہی ہیں اور وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم نکاح جو ہے وہ ایسے کرو اور ایسے کرو اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے تو جنس تبدیل کرنا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیشہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں کسی قوم کی تہذیب کے برعکس اس کے اوپر قوانین کو مسلط کیا جائے ہماری تہذیب اسلامی ہے ہمارا تمدن اسلام ہے ہماری تہذیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب کو جب یہاں مسلط کیا جائے گا وہ یہاں چلنے والی نہیں ہے اور اب تو وہ لوگ اس سے آگے بڑھ کر جنس تبدیل کرنے سے آگے بڑھ کر اب کتے بلیاں بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اب خاتون کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرے اندر بلی کے احساسات ہیں وہ شکل ویشی بنا لیتی ہے دوم لگا لیتی ہے کسی کے دل میں خیال آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں چوہا ہوں وہ چوہا بن جاتا ہے تو اب آگے پھر یہ مرحلہ ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کرنے والے اور اقتدار کے مالک یہ حضور کی امت کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ فرض ہے کہ قرآن کی تہذیب کو پھیلائے اور عام کریں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے تو اللہ کہتے ہیں ولا تماف اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو جو مرتبہ و مقام عطا کیا ہے اور جو فطری امتیاز اور فرق قائم کر دیا ہے لات تمن تم ایک دوسرے کو کھینچنے اور دوسرے کا مرتبہ و مقام لینے کی تمنا مت کیا کرو ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے ون کلن جالنا موالیہ ترک اللہ خربون وزین ہر ایک کو جو اللہ نے حق دیا ہے وہ اس کا جین حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے اگر وراثت کا حق ہے خواتین کو ملنا چاہیے آج جو حقوق کا نعرہ لگانے والی خواتین آتی ہیں مارکیٹوں میں بازاروں میں ہم نے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہا کہ خواتین کو یہ حق ملنا چاہیے وراثت کا ہاں زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ اپنی مرضی سے ہم جو مرضی کپڑے پہنیں ہم اپنے باپ کا نہ مانیں اپنے شوہروں کی خدمت کے حوالے سے ہم کوئی ذمہ داری نہ نبھائیں لیکن کسی ہاسپٹل میں کسی ہوٹل میں کسی ایئر لائن میں اگر کسی کے لیے کھانا تیار کریں تو وہ انہیں خدمت نہیں لگتی مگر اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے جو کما کے لے کے آ رہا ہے خدمت کریں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم تو پابند ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون عالم نسا مرد قوامون منتظم ہیں اور نگران ہیں الن نسا عورتوں پر اللہ چاہتے تو یوں بھی کہہ دیتے عورتیں نگران ہیں مردوں پر لیکن اللہ نے فطرت بنائی ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اللہ کو پتہ ہے کہ نگرانی کس کا حق ہے اور منتظم کون ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بیما فضل اللہ یہ رکو نمبر چھ کی پہلی آیت ہے بیما فضل اللہ على باز مالا باز اللہ نے نگرانی اور منتظم ہونے کا حق مرد کو اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ رب کی عطا کردہ تقسیم ہے باض وہ اور اس لیے بھی کہ مرد کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ گھر کا خرچہ چلائے جو خرچہ چلاتا ہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے نہیں پوچھ سکتا ملازمین کو جب تنخواہ دیتا ہے مالک تو مالک پوچھ سکتا ہے نا کہ تم کام صحیح طرح کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تو جب عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے تو وہ کچھ بھی سکتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں نموال مرد کی نگرانی کی ذمہ داری ہے اور اس کی وہ یہ ہیں آگے عورتوں کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں فسال فس قرآن کی زبان میں قرآن کے نظام میں وہ عورت بہترین ہے تو نیک ہو کان فرما بردار ہو اللہ کہتے ہیں فرما بردار یہ کہتی ہے آزاد اللہ کہتے ہیں فرما بردار خانتا کس کی فرما بردار غیروں کی شوہر کی فرما بردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ تم آؤ اور بلائے تو اگر وہ تنور پر روٹی لگا چکی ہے روٹی کو چھوڑ دے جل جائے شوہر کا حکم آنے اس پر ایک روایت نہیں سینکڑوں روایات ہیں فرما بردار حافظاتن حفاظت کرنے والی عورتیں لل غیب شوہر نہیں ہے گھر میں پھر بھی وہ حفاظت کر رہی ہیں اپنی عزت کی حفاظت شوہر کے مال کی حفاظت بما حفظ اللہ اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ حفاظت کی توفیق دے دے تو نیک عورت کے اور صاف قرآن کی زبان میں یہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں و اللہ کی آگے یہ حکم ذکر فرمایا اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ہو سکتا ہے عورت کی طرف سے کمی بیشی ہو ہو سکتا ہے شوہر کی طرف سے کمی بیشی ہو اگر عورت نہیں صحیح اس کی طرف سے کمی بیشی ہے جب مرد و عورت بیٹھتے ہیں آپس میں تو عورتیں ہمیشہ مردوں کے قصور نکالتی ہیں اور مرد ہمیشہ عورتوں کے قصور نکالتے ہیں لیکن یہ مشترکہ سی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول ذکر فرما دیے اس کی اپلیکیشن خاندان کے افراد بیٹھ کر کر سکتے ہیں ولہ کی تقافونشو ضمنا اگر تمہیں خوف ہو کہ عورتیں نافرمان فرمان ہیں تو ان کو سمجھانے کا انداز کیا ہے اس کا پروسیس فائنزونا پہلا مرحلہ نصیحت کرو دوسرا مرحلہ واہ جروح فل مزاج بستر الگ کر لو اور اکٹھے مت رہو اس سے وہ سمجھ جائیں گی اگر پھر بھی نہیں سمجھتی وزربو ہننا ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارو لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا زربن غیرم و ایسی مار نہیں جس کا جسم پر نشان پڑے تو میں کہتا ہوں وہ مار نہیں وہ تو پیار ہے صرف یہ ایک اظہار ہے اپنی ناپسندیدگی کا ہم جب اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہتے ہیں اگر اس مار کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو تو کہا کہ یہ دیکھو یہ رومال ہے میرے پاس یہ رومال اٹھا کے انہوں نے کہا یہ اس طرح سے اس کو لگانا بس یہ مار ہے قرآن کی زبان میں غیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لن تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے وہ اس طرف جائیں گے تو یہ تین مراحل اللہ نے ذکر کیا اب اگر اللہ چاہتے تو اس کے برعکس بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر شوہر نافرمان فرمان آگے آ رہا ہے اگر شوہر نافرمان ہو جائے تو پھر کیا کریں تو اللہ یہ بھی کہہ دیتے اگر نگرانی کا حق دوسری طرف ہوتا کہ بستر الگ کر لو مردوں کو پکڑ کے مارو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا فطرت فینتا نقم اگر عورتیں بات ماننے کی طرف آ جائیں یہ آیت نمبر 34 ہے یہ مسائل عورتوں میں آنے چاہیے مردوں میں ڈسکس ہونے چاہیے قرآن کے آم ہے اس ذات کے فیصلے ہیں جو مرد کو بھی پیدا کرنے والا ہے عورت کو بھی پیدا کرنے والا ہے فینتا نا کم فلاں تب وہ اگر وہ فرما برداری کی طرف آ جائیں تو پھر تم ان کے خلاف کوئی مزید چارہ جوئی نہ کرو ان اللہ کانہ علی کبیرا سب سے بڑے اللہ بہن خفتم شکاق بہن عیما اور اگر پھر بھی اختلاف کی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اصلاح نہیں ہو رہی شوہر کی طرف سے کوئی شقاق ہے نافرمانی فرمانی ہے وہ نہیں اپنا گھر بسانا چاہتا پھر عدالت میں چلے جاؤ کیس لے جاؤ کھلا لے نہیں اللہ کہتے ہیں مردوں کو آپس میں بٹھاؤ ذمہ دار سمجھدار معاملہ فہم فیصلے کی پاور رکھنے والے عورت کے خاندان کا بھی مرد کے خاندان کا بھی این اریدا اِسلاہی و اللہ دونوں ایشوز پر ڈسکس کریں سوچیں اگر ان کے ذہن میں آئے کہ ان کا آپس میں ملانا ممکن ہے موافقت ہو سکتی ہے تو وہ ملا دیں اللہ توفیق عطا کر دیں گے اور اصلاح احوال فرما لیں گے اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں اب یہ مل نہیں سکتے مزاج اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ اتفاق کی کوئی صورت نہیں تو اچھے انداز اور آسن طریقے سے وہ جدائی کر دیں. اللہ پھر بھی عدالت کو بیچ میں نہیں لا وہ مغرب ہے جس کے ہاں نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی آپس میں بزرگی اور احترام ہے وہ گیا ہے عدالت میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے سینکڑوں کیس ہے میرے سامنے میرے کئی دوست ہیں میرے خواتین کے حوالے سے بھی ان کے جاننے والے ان کے ساتھ تعلق ہے مردوں کے ساتھ بھی تعلق ہے جس خاتون کا کیس عدالت میں گیا ہے اس کا گھر تباہ ہو جس کا کیس عدالت میں گیا ہے اس کا گھر بسا نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں ہی اس مسئلے کو رکھنے کو کہتے ہیں لیکن مغرب نے ان کو کہا کہ تم عدالتوں میں لے جاؤ فیملی کورٹ ٹھیک ہے کچھ خواتین ایسی ہیں جو داد رسی کے لیے عدالت میں جائیں کچھ مسائل بھی ایسے ہیں لیکن اب گھر کی ناچاکی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس میں تکرار یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو عدالت میں لے کے جائیں گے گھر کیسے چلیں گے اسی وجہ سے کھلے پہ کھلے آ رہے ہیں اور نکاح تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ ساٹھ سے ستر فیصد تک نکاح ناکام ہو رہے ہیں آج یہ ہماری وجہ سے ہے اور ہمارے ان غلط اور ناجائز قوانین کے سبب سے ہے ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہے دین نے قرآن نے عدالت کو گھر میں داخل نہیں کیا آپس میں معاملات کو حل کرنے کے متعلق بتایا بہرحال یہ مسئلے کی ذرا تفصیل سے میں نے عرض کر دیا اسی اگلے رکو میں اللہ فرماتے اگلی آیات میں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ قریبی رشتہ داروں پڑوسیوں نزدیک کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور ایک لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ صاحب بل جم صاحب بل جم کسے کہتے ہیں صاحب بل جنگ اسے کہتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کا پڑوسی بنا ہوا آپ سفر کر رہے ہیں جہاز میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک آدمی آ کر سیٹ پہ بیٹھ رہے یہ صاحب بل جنگ ہے اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو وہ بھی تمہاری تعریف کرے جو میرے ساتھ بیٹھا تھا کتنا اچھا انسان تھا مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپس میں متعارف ہوں ہو سکتا ہے کوئی ساتھی باہر سے آیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے چلا گیا اس کے لیے بھی اچھائی اور حسن سلوک صاحب بل جنب. و میں نے مسافروں کے لیے وما ماں ملک اور غلاموں کے لیے باندھیوں کے لیے سب کے لیے تم حسن سلوک کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ کو سنتے ہوئے رو دیے وہ آیت ہے سرا کی آیت نمبر فورٹی ون عبداللہ بن مسعود کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ قرآن سنا عبداللہ سنانے لگے یہی صورت صورت النساء کی تلاوت شروع کر دی جب اس مقام پہ, پہ پہنچے فقی فیضہ جی نامن کلو متن بشید وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو بھی ہم گواہ بنا کر کھڑا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عبداللہ بس کرو عبداللہ کہتے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم رو دیا کرتے تھے رکو نمبر سات میں شراب کی حرمت کے ابتدائی احکام کا ذکر ہوا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس کے بعد مزید احکام بتدریج آتے رہے اور آخری حکم یہ شراب کو بالکل چھوڑ دو یہی آیت تیمم بھی ہے جس میں تیمم کی اجازت دی گئی آیت نمبر 43 کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے اور پانی کے استعمال پر اسے قدرت نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے تیمم بے وضو ہونے کا بھی ہو سکتا ہے بے غسل ہونے کا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی آدمی کو غسل کی ضرورت ہے پانی ہے ہی نہیں تو وہ تیمم کر سکتا ہے اس کا تیمم بھی اتنا ہی ہے اس پر ایک بڑا عجیب دلچسپ واقعہ بھی روایات میں دو صحابی تھے سفر میں تھے غسل کی حاجت ہو گئی ایک ذرا لیٹ گیا زمین کے اوپر کہ وضو کا تیمم تو چھوٹا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور چہرے کے اوپر ہاتھوں کو ملنا تو یہ تو میں بے غسل ہو گیا ہوں تو کپڑے ایک سائڈ پہ کر کے وہ دور جا کر کے زمین پہ لیٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر نے سوال کیا یا و میں نے تو ایسے کیا آپ نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے چہرے پہ مل لیتے اور بازی پہ مل لیتے تو تیمم ایک ہی جتنا ہے چاہے وہ بے غسل ہونے کا ہو یا بے وضو ہونے کا اہل کتاب کے متعلق آگے ذکر ہوتا ہے ان کی تحریف ان کی بدتمیزی بے ادبی اور مختلف جو الفاظ نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اپنی زبان سے جو ان کے خوب سے باتن کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ تم ان جیسے زمانہ الفاظ ہر جز مت بولا کرو اور فرمایا شرک قابل معافی نہیں ہے اور فرمایا پاکیزگی کے دعوے مت کرو اللہ جانتے ہیں کہ کون کتنا پاک ہے آگے غزوہ احد کے کچھ احوال کا ذکر کیا گیا کچھ غزب احد کے بعد کچھ مشرقین مکہ مکرمہ میں گئے تعاون کے لیے کہ تم اگر تعاون کرو گے ہمارا تعاون تمہارے ساتھ ہے ہم مل جل کر مسلمانوں کے خلاف ان پر حملہ کرتے ہیں یہود گئے ان کے بعد تو وہاں مشرقین نے کہا دی ہمیں تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے تم پہلے ہمارے بتوں کو صحیح کہو اور مسلمانوں کو غلط کہو تو وہاں یہودیوں نے سجدہ تک کیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تمہارا دین سچا حالانکہ یہودیوں کو پتہ ہے شرک غلط ہے آج بھی یہودیوں کو پتہ ہے شرک غلط ہے آج بھی یہودی بت پرستی نہیں کرتے کیونکہ کتاب پر ان کا کسی نہ کسی درجے میں ایمان ہے اور کتاب میں توحید کی تعلیم ہے عیسائیوں کی کتاب میں بھی توحید کی تعلیم ہے اس لیے سامنے بت رکھ کے سدر نہیں کرتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مشرک غلط ہیں لیکن مسلمانوں کی کہ بغض اور نفاق کے اندر وہ حضرات ان کو بھی ساتھ صحیح کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو اور مسلمان غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کا یہاں پر ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النساء رکن نمبر آٹھ کے آخر میں اللہ تعالیٰ امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی تاکید فرماتے ہیں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگی گزارو اور امر کی اتباع کرو جو اختیار والے ہیں المر اس سے مراد وہ امر یا ان کے وہ احکام جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں کم از کم قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اگر کوئی ایسا امر امر والا کرے جو قرآن کے خلاف سنت کے خلاف تو پھر اللہ کی اطاعت سب سے مقدم اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سب سے مقدم ہے اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں تنازعہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے آیا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ اپنے مسائل لے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جانے کا حکم برقرار ہے کہ قرآن سے اپنے فیصلے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے احادیث سے اور صحابہ کے طرز عمل سے اپنے فیصلے لیا کرو لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خاندانی روایات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن و سنت کی نسبت قرآن و سنت سب سے مقدم ہے اگر ہماری روایات اس کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں اور اگر اس کے خلاف ہیں تو وہ مردود ہیں قرآن و سنت سب سے مقدم ہے رکو نمبر نو میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں تنازع ہوا زمین کا اور حقیقت میں وہ جگہ یہودی کی تھی منافق کی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ فرما دیا جگہ کا جس کی تھی کہ یہ یہ یہودی کی ہے اب وہ منافق کہنے لگا یہودی کو کہ آؤ حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے جب پہنچے وہاں تو حضرت عمر کو یہودی نے بتا دیا کہ آپ کے نبی نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے میرے ہاتھ میں تو انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیا لینے آیا ہوں کہ لینا آئے تو اندر گئے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اب مسئلہ کھڑا ہو گیا بندہ مر گیا ہے اس کے وارث آ گئے کہ ہمیں کہ ساس دیا جائے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آ گیا آپ نے حضرت عمر کو بلوا کے پوچھا کہ بندہ تم نے مارا ہے جی مارا ہے کیوں مارا ہے بندہ یہ جی آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا اس نے اس لیے اب کہنے لگے کہ بندہ قتل ہوا ہے فیصلہ ماننا نہ ماننا الگ بات ہے لیکن بندہ قتل ہوا ہے بندے کے مرنے پر قصاص تو آ جاتا ہے یا اگر وہ رسا تسلیم کر لیں تو وہ دیت کی طرف چلے جائے حضرت عمر بڑے اطمینان کے ساتھ بے فکر کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ کرتے تھے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا ڈر اس کے ہوتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی صداقت میں قرآن مجید کی آیات اللہ نے اے عمر تمہاری تصدیق فرماتی ہے۔ علم ترى الى الذين يزعمون يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے فیصلہ کروائیں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ حضور فیصلہ کریں یہودی چاہ رہا تھا اور منافق چاہ رہا تھا کہ یہودیوں کے سردار سے اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیں اور پھر حضور کے فیصلے کے بعد بھی اس کے خیال میں یہ تھا حضرت عمر بڑے سخت ہیں وہ جیسے ہی سنیں گے نا یہودی تو وہ ساتھ ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اسلام میں یہ دو تین کورٹس کا تصور نہیں ہوتا کہ لوور کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے وہاں سب کچھ سپریم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو ہاں فیصلے میں اچھی طرح سے پرکھ کر گواہوں کو پرک کر گواہیوں کو پرکھ کر بیانات کو پرکھ کر ہر چیز کو پرکھ کر فیصلہ دینا چاہیے جب فیصلہ ہو گیا تو فت ختم اللہ اکبر ولو جاؤ اللہ وسطرس اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آ جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ کے معافی مانگ لیں استغفار کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن اپنی غلطی پر جب جھم جائیں ڈٹائی اختیار کریں تو ایسے لوگ قابل معافی نہیں ہوتے آیت نمبر سکسٹی فائیو وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اعلان عام کر دی ہے فلاں اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اللہ کی قسم کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حقہ مہ کفیما شجر بین یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو حتمی سمجھے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہی قابل قبولے وہ فیصلہ دل سے قبول کرے دل تنگ بھی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے یہ فیصلہ فرما دیا میں دل سے راضی ہوں وہی سلیم و اور اس کے آگے تسلیم ہو جائے تو وہ مومن ہے اور اگر تنگی پریشانی غم یہ کیفیات ہیں مان لیا جی لیکن دل نہیں مانا تو یہ ایمان کے منافی عمل ہے اللہ اکبر آگے اللہ رب العزت نے کچھ بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل کو تم سے سخت احکام دیے گئے تھے انہوں نے ان پر عمل کیا ہے تمہیں تو بہت سہولت والے احکام دیے جا رہے ہیں پھر بھی تم سرتابی دائیں بائیں رخ اختیار کر لیتے ہو چلے جاتے ہو احکام پر اتباع تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے آگے اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا وہ اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی تعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی نبیین صدقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور یہ کتنی خوبصورت رفاقت ہے قیامت کے دن جس کو یہ رفاقت نصیب ہو گئی تو کامیاب ہے سیدھا جنت میں جائے گا آگے جہاد کی تیاری کا حکم ذکر ہوا جہاد کی جیسے ہی تیاری کا حکم آتا تھا منافقین کی خود غرضیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی تھیں دائیں بائیں اعتراضات سوال جواب اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ شہید ہو جائیں یا وہ غازی بن کر آ جائیں اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عظیم سے نوازیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد پر تحریر تحریز کا مطلب ہوتا ہے برنگیخہ کرنا ابھارنا وہ مالکم اللہ تو قاتل النفی اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نکلتے نہیں ہو اللہ کے رستے میں کمزور مرد کمزور عورتیں بچے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم پر ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے کوئی تعاون کرنے والا بھیج دے و جال ملت ان کا ولی ملت کا وہ دعائیں کر رہے ہیں تم کیوں نہیں نکلتے ان کے تعاون کے لیے آج بھی دنیا میں یہی صورت حال ہے اور اس کے مخاطب اپنی استطاعت کے مطابق سبھی خاص طور پر وہ حکمران طبقہ جن کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں منظم فوجیں ہیں کیوں نہیں ان مظلوموں کے تعاون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تعاون تو دور کی بات ہے کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے وہاں ان کے حوالے سے اگر کوئی ڈونیشن کوئی چندہ کوئی ان کے تعاون کے لیے کپڑے یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کے حالات میں پہنچانا تو تعاون کے لیے دعائیں بھی مشکل ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے رکوع نمبر دس میں حکم جہاد پر منافقین کے مزید رویوں کا ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا کہ ضروری نہیں کہ جہاد میں جائے وہ مر جائے گا موت جس کے لیے مقدر ہے اسے ضرور آئے گی ولو کن تم فی برو جم تم بڑے برجوں میں اپنے آپ کو کر لو موت لکھی ہوئی ہے تو وہاں بھی تمہیں آ جائے گی اللہ اکبر یہ تقریباً دو تین رکو تک منافقین کے رویے چلتے گئے کہ منافقین کا طرزِ عمل یہ ہے جہاد کے حکم سے سرتابی یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تم ایسے نہ بننا بے اقول و نتا حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں مان لیا جی فیدہ جی برعزو میں نے دیکھا بیہ تا فتم غیر الرزی تقل جیسے ہی باہر نکلے تو اس کے خلاف باتیں کرنے لگے چھوڑو یہ ساری باتیں وہ با تو ویسے ہی ہم ان کو ذرا خوش کرنے کے لیے کر کے آئے تھے اللہ تم اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں اور حضور کو اللہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ساتھ فرماتے ہیں ضلح متبکل اللہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے ان کی باتوں سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آگے آیت نمبر ایٹی ٹو میں اللہ فرماتے افلاقرآن قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے اللہ سوالیہ انداز میں کہتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے ہم کتنا غور کرتے, کتنا غور کرتے ہیں قرآن میں مجموعی طور پر سوائے چندے کبھی کبھار ایک مجلس لگ گئی کچھ ساتھی اس میں جڑ گئے حلقۂ درس میں شریک ہو گئے یا کبھی کوئی خود ایک آدھ رکو پڑھ لیا ترجمے کی حد تک رہے لیکن معنی مغز اور مفہوم کی طرف نہ گئے کتنا ہم قرآن کا خیال تدبر کے اعتبار سے ہم ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ آیات اور منافقین کے سابقہ احوال یہ ہمیں اپنے مقام کو متعین کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ہم کہاں کریں جب بھی قرآن کی کوئی آیت سنیں اپنے متعلق ہمیں پرکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں افلا کے پاس سے نہ ہوتا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اختلاف کثیر پاتے اس میں کوئی اختلاف نہیں معلوم ہوا یہ اللہ کے پاس سے ہے منافقین کے احوال کے بعد تدبر کی دعوت اس میں خاص اشارہ ہے کہ اگر یہ قرآن میں تدبر کرتے ان کا نفاق ختم ہو جاتا ختم اسی لیے نہیں ہو رہا کہ تدبر نہیں کر رہے قرآن اور منافقین کچھ خوف کی خبریں پھیلاتے جب کچھ دنیا کی طاقتیں نیٹو مل کر امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا اس وقت جو پاکستان کا میڈیا تھا اس میڈیا پر ہم ایسی خبریں سن رہے تھے ایمان والے کا دل تو ایمان والوں کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں مگر خبریں ایسی تھیں او امریکہ او بمباری بی ٹو طیارے اور کارپیٹڈ بمباری تیس نہس کر کے رکھ دینا ہے تورا بورا بنا دینا یہ مثال بن گئی ہے تورا برا لیکن کیا ہوا بیس سال کے بعد اس کا اپنا بوریا بستر گول ہوا اور وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا تو ایسی خبریں میڈیا نے پھیلائیں لگتا تھا کہ بس سب کچھ اب تیس نیس ہو جائے گا وہ نہیں ہے وہ رشیا تھا اب امریکہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من خوفی کہ بڑی خبریں پھیلاتے ہیں اصحاب ایمان کے, کے دلوں کو یہ کمزور نہیں کر سکتے ان کو چاہیے خبروں کی تصدیق کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئیں الی امر کے پاس لے کے آئیں وہ پرکھیں اگر کوئی خبر حقیقت ہے تو اس کے متعلق وہ بتائیں یہ جہاد سے بزدل بنانے والی خبریں پھیلا رہے یہ منافقین کا طرز عمل تھا ہمارا میڈیا کا کھڑا ہے اللہ آگے فرمایا جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا یعنی خود جہاد کر رہا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا بل فرض جہاد نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اپنے بھائیوں کے تعاون کی اس کو بھی پورا ثواب ملے گا جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب مل رہا وہئی یشفا شفاطن سیاح اور جو کسی بری کام برے کام میں خود شامل ہوگا یا دوسرے کو برے کام پہ لگائے گا وہ اس کے گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوگا آگے ویزا ہو یہ تم بتن سلام کرنے کا ادب ذکر ہوا اگر کسی نے کہا ہے السلام علیکم تو یہ کہنا سنت ہے اور فرمایا اللہ نے فہیو بھی آسنا اس نے جتنا لفظ بولا ہے تم اس سے اچھا بولو سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے سلام کہنا سنت ہے لیکن اگر کسی نے سلام کہا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی جواب نہیں دے گا وہ واجب کے ترق کا گناہ گار ہے نہ اس سے بہتر کیا ہے اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہہ دیجئے وعلیکم السلام و اللہ اور اگر اس نے کہا السلام علیکم و اللہ تو آپ کہہ دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس یہاں تک کہ آگے لوگوں نے مختلف الفاظ اپنی طرف سے جملائے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ کہنے بھی نہیں چاہیے بعض لوگ عجیب عجیب جملے ملا دیتے ہیں و جنت الحلال و دوزخ الحرام یہ سب غلط ہے یہ ایک استحزا کی صورت بن جاتی ہے اردو ہا ان اللہ یہ کم از کم تم وہی جواب دے دو جو اس نے بولا ہے اس نے السلام علیکم کہا ہے تم بھی السلام علیکم کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الباد سلام جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے شاہ رکو نمبر بارہ میں اللہ رب العزت منافقین کے احوال کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پہل ایمان کو ان کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں منافقین مختلف احوال رکھتے تھے کچھ تو ایسے منافقین تھے جو دوبارہ کفر کے ساتھ مل گئے اور کافروں کی طرف چلے گئے اور کچھ ایسے تھے جو آخر دم تک نفاق پر پختہ رہے جیسے عبداللہ بن ابئی وغیرہ اور کچھ ایسے تھے کہ جب ان کو ماحول ملا حالات دیکھے انہوں نے مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا تو اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی توفیق سے نوازا تو مسلمانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا ان کے متعلق ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے تو ان آیات میں کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی ان کے بارے میں رائے اختیار کریں تو وہ فیصلہ اور موقف دو ٹوک ہونا چاہیے بالخصوص ان منافقین کے متعلق جو دوبارہ کفر کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں تو ان کی حیثیت اور حکم وہی ہے جو ایک کافر کا ہوتا ہے اور ان سے جہاد کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے رکو نمبر تیرہ میں قتل اور اس سے متعلقہ مسائل کا ذکر ہوا اگر خطا ان کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے غلطی سے جانور کو سمجھ کر یعنی اس نے ہرن خیال کیا تیر پھینکا لیکن کسی انسان کو لگ گیا تو یہ قتل خطا کی صورت ہے اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس میں دیت آ جاتی ہے خون ضائع نہیں ہے خون بہا ہے یا تو کساس آئے گا اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا پھر دیت آ جائے گا خون ضائع نہیں ہے اور اگر نامعلوم ہو کس نے قتل کیا ہے پتہ ہی نہ چلتا ہو تو پھر یہ ریاست کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کرے لیکن یہاں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون قاتل ہے ایسی صورتحال ہے لا القاتل قاتل کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے مختون کو یہ پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے تو قیامت کے احوال میں نشانیوں میں جو صورتحال ذکر کی گئی ہے وہ موجودہ حالات میں صورت حال پائی جا رہی ہے تو پہلے قتل خطا اور اس کا حکم اس میں دیت اور اس کے کفارے کا ذکر کیا گیا اور دیت کی تفصیل روایات میں موجود ہے کتنی ہے سو اونٹ ہے اسی طرح سونے اور چاندی سے بھی دیت الگ ذکر ہوئی ہے اور کفارہ یہ ہے کہ وہ تحریر الرقبت ایک غلام آزاد کرنا اگر غلام نہیں ہے تو دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا اور اگر کسی نے کسی کو آمدن قتل کیا ہے ومقت المکمن متعمدن تو فرمایا فزا اہو اس کی سزا چہنم ہے قاتل کی سزا جہنم ہے خالدً فیا ہمیشہ رہے گا وہ جہنم میں غذیب اللہ کا غضب ہے اس پر و اللہ کی لانت ہے اس قاتل پر و عادل عذاب نظیم اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر معمولی بات نہیں ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت, بہت بہت بڑا جرم اور گناہ ہے اور اللہ نے اس کی سزا دائمی جہنم بیان کی لیکن آج کل مفاد پرستی میں اور پیسوں کی خاطر یہ سلسلہ چل رہا ہے محلوں میں بھی ہے علاقوں میں بھی ہے اور حکومتوں میں بھی ہر جگہ یہ سلسلہ چل رہا معصوموں کی جان ارزاں اور سستی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے آگے فرمایا ایک واقعہ پیش آ گیا کہ صحابہ کرام کا ایک دستہ ایک جگہ گیا جن لوگوں کے خلاف انہیں بھیجا گیا ان میں کچھ لوگ پہلے باہر نکل آئے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگے لیکن ان کو طریقہ نہیں آیا بات کرنے کا انہوں نے کہنا تھا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول ہم مسلمان ہیں ہم نے ایمان قبول کر لیا مومن ہیں یہ بات کرنے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا سبانہ سبانہ ہم نے وہ دین چھوڑ دیا وہ دین چھوڑ دیا تو صحیح طرح سے میسج کلیئر ان کو میسج نہیں ملا ایمان انہوں نے ان کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید برہمی کا اظہار فرمایا اور اللہ نے آیات ناضی فرمائے ولاقول جو سلام بھی تمہیں کہتے یعنی یوں کہہ دے نا السلام علیکم تو اسے بھی مومن سمجھو تم اسے بھی اس اس کے دل کو اللہ پر چھوڑ دو ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر اس پر مومن کا حکم لگا دیں گے مومن اب دیکھیے اس آیت کو آج کل اگر کوئی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تراویاں بھی پڑھ رہا ہے لیکن میں جو رسمیں مانتا ہوں ان پر نہیں چلتا نا ایت مومن ہی نہیں ہے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور ہمارے فرقے کیا کہہ رہے ہیں کہاں گر گئے ہیں مسلمان قرآن کو جتنا پھیلائیں گے عام کریں گے جہالت ختم ہوگی اور دین پھیلے گا اور جتنا قرآن سے غفلت ہوگی اتنا تفرقے اور اختلاف مجھے ایک ساتھی ہی کہنے لگے کہ جی وہ بہتر فرقے تو بننے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن اب فرقوں کی بھی کئی فرقیاں بن گئی ہیں اتنی بن گئی ہیں کہ حد و حصا میں نہیں آتی اگر شمار کرنے لگے لیکن اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے من عامن باللہ ایمان ہو آمالہ پر استقامت ہو تو وہ جنت میں جائے گا وہ کسی بھی فرقے کا ہو اللہ تعالیٰ نے کسی فرقے کے نام کی وجہ سے کیسے نہیں پوچھنا بخاری شریف کو روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے آ کے کہتا ہے میرے سوال بڑے سخت ہیں آپ ناراض نہ ہونا آپ نے فرمایا کر لے بھائی حدیث کے الفاظ سنا نہ ہوں آپ کو ان سائلوں کا فم و شد کا فلاح تجدید علیہ مسئلہ تھی میرا یہ ایسا ہے ذرا میرا انداز ہی بڑا سخت ہے ناراض نہ ہونا میں سوال کرنے لگا سوال اس نے کیے اس نے پہلے تو یہ سوال کیا کہ ایک بندہ آیا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوں میں اللہ کا نبی اچھا جی اللہ نے کہا ہے ان کو کہو میں اللہ کا نبی ہوں نے فرمایا اللہ نے کہا ہے ان کو کہو بتاؤ میں اللہ کا نبی اچھا چلو ٹھیک پھر اس نے نماز کے متعلق روزے کے متعلق زکوٰۃ کے متعلق حج کے متعلق سوال کیے پھر آگے وہیں کھڑا کھڑا قسم اٹھا کے کہتا ہے واضا اللہ کی قسم ہے میں نے نہ ایک کام زیادہ کرنا ہے نہ ایک کام کم کرنا ہے میں یہی کرانا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیکن ہمارے جو فرقے بنا لیے ہیں ہم نے ہم اس وقت تک اس کو جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ وہ میری پگڑی نہ پہنے میری ٹوپی نہ اوڑھے میری طرح لباس نہ پہنے اور میری رسمیں نہ پوری کرے اور وہ ساری باتیں نہ پوری کرے اللہ قرآن کو جتنا پھیلائیں گے اس قدر ایمان پھیلے گا اس قدر فرقے ختم ہو جائیں گے اور قرآن کی جتنی قرآن سے غفلت ہوگی اس قدر فر کے بازیاں ہوگی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے درجات کو ذکر فرمایا ہے اور ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا فلسل اللہ مجاہدین فسم القائدین درجہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے بیٹھنے والوں پر لیکن یہ اس وقت ہے جب فرض عین نہ ہو فرض نہ اگر فرض عین ہو جائے تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے پھر ان کو درجہ نہیں ملے گا وہ گنگار ہو جائیں اللہ اکبر رکو نمبر چودہ میں ہجرت کے متعلق ذکر کیا گیا ان الزین توفا حم الملائقت و کچھ ایسے لوگ ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ ظلم کرنے والے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی ہجرت ایسے فرض تھی جیسے نماز فرض تھی اگر کوئی ہجرت نہیں کرے گا وہ گنکار ہے اس موقع پر یہ آیات حاصل ہوئی کہ وہ ظلم کے مرتکب ہیں اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے جب یہ آیات نازل ہوئی تو کچھ حضرات جو مکہ میں رہ گئے تھے بڑے پریشان اب کیا کریں اٹھے اور چلے اللہ کے رستے میں رستے میں وفات ہو گئی اللہ وقف اللہ کہتے ہیں اللّہ تعالیٰ ان کے ثواب کو ضائع نہیں فرمائی و میں یقر تھی مہاجر ان اللہ جو ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوا یعنی جس نے کام کا عزم کر لیا اور نکل گیا سمدھری کھل موت مطلب تک نہیں بھی پہنچا رستے میں وفات آ گئی ہے فقط وقاح اللہ اللہ اس کو پورا درتا بکان اللہ ہو غرحمہ آگے نماز قصر کا مسئلہ ہے نماز خوف کا طریقہ بھی ذکر ہوا ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے نماز قسر جو سفر کی نماز ہوتی ہے نماز خوف جو حالت جنگ میں ہوتی ہے یہاں دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں مگر مقید نہیں ہے سفر میں قصر ہے الگ مگر یہاں سفر بھی تھا اور خوف بھی تھا اس وجہ سے قصر خطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ ذات الرقا میں قصر فرمائی تھی آپ نے ایک رکات ایک گروپ کو پڑھائی وہ چلا گیا پھر دوسرے گروپ کو آپ نے دوسری رکعت پڑھائی اور اس نے سلام پھیری پھر پہلے گروپ نے آ کر سلام پھیری تو نماز میں یہ چلنا پھرنا بھی چلتا رہا اور نماز نہیں ٹوٹی تو یہ اس کی تفصیل حاضر کی کتابوں میں سیکھا اللہ اکبر آگے غزوہ احد کے خاتمے اور تتمہ میں یہ کہا جا رہا ہے ولاطہ ففتغال قوم ان تکون و تا لم و فن یا لمون کما تا لمون اللہ مالا یرجون مَالَ <يَرْجُونَ> تم لوگ پریشان نہ ہوا کرو اگر تمہیں زخم آ رہے ہیں تمہارا خون بہ رہا ہے تمہارے قدم اگر زخم خدا ہے تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں انہیں کوئی امید نہیں ہے رب سے تم تو امیدوار ہو رب کے ثواب یہی فرق ہے کہ مان والے کے درمیان اور ایک کافر و مشرق کے درمیان آگے آیات مبارکہ میں اس شخص کے واقع کا ذکر ہوا ہے منافق تھا اس نے چوری کی تھی بشر نامی بتایا جاتا ہے چوری کر کے ایک <coughs> الزام لگا دیا یہودی کے اوپر آٹا چوری کیا اس نے ایک شخص کے گھر سے اس کو ایک طرف سے اس نے تھوڑا سا کھول دیا اس کا کونا اب آٹے کی لکیر بنتی چلی گئی اور یہودی کے گھر تک وہ لکیر گئی اور اگلے دن اس نے چالاکی یہ کی کہ آٹے کے ساتھ اس نے کوئی ہتھیار بھی چورائے تھے تو وہ اس نے رکھوا دیا یہودی کے گھر میں وہ بھی اٹھا کے لے گیا تھا لیکن ہتھیار اس کے گھر میں رکھوا دیا اب صبح جب اٹھے تو اس نے کہا میرا آٹا چوری ہو گیا ہے لکیر تو یہودی کے گھر جا رہی ہے اب ادھر سے ہتھیار بھی نکل آئے تو اس پر الزام لگ گیا کہ اس نے چوری کی ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی اور آپ کو یہ ثبوت دکھائے گئے کہ یہ دیکھیں لکیر اور یہ دیکھیں یہ ہتھیار بھی اس کے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ الگ تو یہی رہا ہے کہ یہودی چور ہے لیکن اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی یہودی چور نہیں ہے یہ فلانا چور ہے اس کے متعلق اللہ تعالی نے وعید نازل فرمائے ولافل اللہ علیہ و رحمۃ اللہ متعمیر بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دیں اور گمراہ کریں اور پریشان کریں اور وہ خود کام کر کے دوسروں پر الزام دھرتے پچھلے اس پارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف چاہتے ہیں اور جو کام الٹے کیے ہیں اس آیت میں پارے میں یہ جو کام الٹے کیے ہیں ان کا الزام دوسرے پر دکھتے یہ منافقانہ خصلت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النسا آیت نمبر 115 اس میں ایک بہت اہم اصول ذکر ہوا ہے وہ مئی و شاقر رسول امبادمہ طبی اللہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے حالانکہ کہ اس کے سامنے ہدایت کا رستہ واضح ہو چکا ہے وہ طبع غیر صبیل المنین مومنین کے رستے کو وہ چھوڑ دے نول ہی ماتول وہ جس طرف چاہے گا ہم ادھر ہی اس کو جانے دیں گے ون ہی جہنم آگے چل کے ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے وسعت مسیح عیسائیت میں نقطہ کیا ہے امام شافی امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ امام مالی تمام آئم ماں محدسین فکہ سرین نے اس ایک لفظ پر فوکس کرتے ہوئے اس میں سے اجماع امت کے دلیل ہونے کو ثابت کیا ہے اجماع امت کیا ہوتا ہے یبی غیر سبیلی نم جس بات پر امت محمدی یا متفق ہو چکی ہے وہ بات اگر قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں حدیث میں اتنی سراحت کے ساتھ نہیں لیکن امت محمدیہ کے علماء متفق ہو چکے ہیں اسے کہتے ہیں اجماع امت اگر کوئی اس کے خلاف چلے گا فرمایا اس کا ٹھکانا جہانا ہے اس سے اجماع امت کی دلیل معلوم ہوتی ہے قرآن سے مسائل نکالنے عدل شریعہ چار ذکر ہوئے ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس اجماع کی یہ دلیل ہے آج کل ایسے نئے نئے کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں جو قرآن کی کسی آیت کو لے کر اپنی عقل سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ معنی بیان کرتے ہیں جو چودہ سو سال میں کسی نے نہیں بتایا یہ اجماع امت کے خلاف ہے اجماع امت کے خلاف ہے اس میں شامل نہ ہوں اجماعی امت ایک دہیل ہے بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں اجماع اہل مدینہ بھی دلیل ہے اہل مدینہ جس بات پر متفق ہو گئے امام مالک کا یہ اصول ان کی کتابوں پہ لکھا انہوں نے مسائل کی بنیاد رکھی ہے اس مسئلے پر اگر مدینے والے کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں امام مالک کہتے ہیں وہ دلیل ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مکہ مکرمہ میں حضرت عمر نے بیس ترابیاں شروع کروائی تھی مدینہ منورہ والے کتنی رکاطیں پڑھتے تھے جی چھتیس آپ کے لیے یہ عجیب بات ہوگی مدینہ میں چھتیس تراویہ ہوتی تھی امام مالک کا مسلک لکھا ہے چھتیس تراغی وہ کیوں چھتیس تراویہ کیسے ہوتی تھی مدینہ میں حضرت عمر نے حضرت قبیہ لکھا اور حضرت تمیم داری کو مقرر کیا تھا حضرت حضرتوں حضرت کے بعد اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ وہ صحابہ وہ تابین پورا طباف کر لیتے تھے ہر چار ترابی کے بعد اور پوری رات کا قیام ہوتا تھا مدینے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو خانہ کعبہ ہے نہیں تو ہم کیا کریں تو وہ تو طواف نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ ادھر طواف کرتے ہیں ہم ان کی جگہ بھی چار رکعت پڑھ لیں گے تو بیچ تو طرح ہو گئی بیچ بیچ میں جو پانچ وقفے آتے ہیں چار وقفے تو اس میں وہ سولہ رکعات پڑھ لیتے تھے تو امام مالک نے کہا کہ چونکہ حضور نے مدینہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور مدینہ ایمان کا مرکز ہے تو جو عمل مدینہ میں ہو وہ دلیل ہے لہذا امام مالک کہتے ہیں چھتیس ترابی یہ <laughs> لکھا ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں باقی جہاں تک آٹھ تراویح کی بات ہے میں کسی کی تردید میرا موضوع نہیں ہوتا کہ میں کہوں نہیں ہے یا ہیں مگر ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جہاں حدیث میں تراوی آتا ہے نا جہاں بھی وہاں آٹھ نہیں ہے اور جہاں آٹھ آتا ہے نا وہاں تراوی نہیں ہے آپ دنیا جان کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں بخاری سے لے کر مسلم سے لے کر ترمتی سے لے کر بدا سے لے کر مصنفے کے لئے ابھی سے لے کر جہاں آٹھ آتا ہے وہاں تراوی کا لفظ نہیں ہے اور جہاں تراوی کا لفظ آتا ہے وہاں آٹھ کا لفظ یہ صورت حال بارہ تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے اجماع امت کے حوالے سے اس کو پیش کیا ہے اللہ اکبر آیت نمبر 117 میں فرماتے ہیں ان من دونوں ہی اللہ شرک کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ مشرک تو جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ زنانے ہیں اناس لات زنانا منات زنانا عزا زنانی ان کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں میں جب عصائت پہ غور کرتا ہوں نا تو عجیب مناسبت نظر آتی ہے آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی عورتوں والے کپڑے پہن لیتے ہیں حالانکہ مرد ہیں لیکن وہ گدی نشین اور پیری مریدی اور ہار اور پھر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں میں ملنگنی پلانے دی حالانکہ وہ بندے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مون ظاہر کرتے ہیں. کیوں اللہ کہتے ہیں ای ید مندونسا وہ یدون اللہ, اللہ شیطان مریدا شیطان نے اس طرف لگایا ہوا ہے اپنے آپ کو زنانا صاحب کو اور انہوں نے معبود بھی زنانے بنا رکھیں تو پسند کرتے ہیں بیٹا ہو لیکن جس کو معبود پھر ہیں وہ زنانی ہوتی ہے لان اللہ کہتے ہیں ایسی چیزوں پر اللہ کی لالت ہوتی ہے جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے وکال شیطان نے ان کو سکھا رکھا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سوسا لات نہ میری لبادی کا نصیب مفروضہ کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکالوں گا بلا اضلان ہوں انہیں گمراہ کروں گا امنین نہ ہوں آرزوئیں اور امیدیں امیدوں میں مبتلا کروں گا ولا عامرنّا ہوں میں ان کو حکم دوں گا یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ بدلا رہن فلاح اُبت کن آزان اللہ نام یا کسی جانور کا, کا کارڈ کاٹ کر کے کہیں گے یہ فلاں کے نام کا بلا عام مرن ہم فلاح النّ الخلاء یہ ان کی خلقت کو تبدیل کریں گے مشرقین ایسے کیا کرتے تھے اس جانور کا کان کاٹ دیا یہ فلاں جو ہے نا وہ بت کے نام کا یہ فلاں جو ہے وہ معبود کے نام کا اور اسی طرح اس کا دودھ نہیں دوہنا اس پر سواری نہیں کرنی جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود اس عیسائیت کی تلاوت کر رہے تھے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے یہ میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ سنانا چاہتا ہوں اور کل میں یہ بات کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف بڑا آسان ہے نہیں ارلمنکر بڑی مشکل ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس بات میں نہیں ارلمنکر نے جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے کوئی کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک یہ حدیث ہے لان اللہ اللہ کی لعنت ہے الواصلات ان عورتوں پر جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال ملا کر لمبا ظاہر کرتی ہیں بل بلماشمات جو خوبصورتی کے لیے اپنے جسم کو گوند کر اس میں تل لگاتی ہیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی بیوٹی تل بناتی ہیں لان اللہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر اور انا میں جو خوبصورتی کے لیے اپنے بالوں کو نوچ کر اپنے ابروؤں کو باریک بناتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ حدیث سنائی اس حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں المغیرات لخلق اللہ جو خدا کی خلقت کو تبدیل کرتی ہے تو اللہ کی لعنت ہے ایک عورت آ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کہتے ہیں میں نے تو پورا قرآن پڑھا قرآن پڑھتی تھی وہ بر مجھے تو کہیں نہیں ملا اللہ نے لعنت کی ہو کہاں اللہ نے لعنت کی ہے تو اس کا مقصد یہ تھا تم نے مجھے حدیث سنائی ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے تو قرآن میں تو کہیں نہیں حضرت عبداللہ بن مسود نے آگے سے اسے کہا لو کراتی لوجتی ہی اگر تو پڑھتی قرآن تجھے ضرور ملتا تو انہیں پڑھا ہی نہیں قرآن بعض لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں نہیں پڑھتے حضرت عبداللہ بن نے فرمایا کیا قرآن میں اللہ کہتے ہیں ماتا کو مر رسول فخو رسول جو کہیں لے لو جس سے منع کریں چھوڑ دو فرمایا حضور نے منع کیا ہے تو قرآن میں آ گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امیدوں پر فیصلے نہیں ہوتے اللہ ضابطے پر فیصلے کرتے ہیں علیہ سبھی امان حکم والا امانی اہل کتاب مسلمان امیدیں کرتے رہے اہل کتاب امیدیں کرتے رہیں امیدوں کے سہارے اللہ کے فیصلے نہیں ہیں مئی عمل سوجبی جو برائی کا مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیں گے ولاج ولا کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا وہ می عمل منصالحات جو کوئی نیکی کرے گا منظکرین السا مرد ہو یا عورت وہ, وہ مومن ایمان کی شرط ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل عطا فرمائیں گے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جب قرآن نے رہنمائی کی وراثت دو ان پر جو ہے وہ زبردستی اور جبر نہ کرو ان کو اختیارات ہیں اپنے متعلق فیصلہ کرنے تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا اس معاشرے میں تو پوچھا گیا کہ یہ کوئی عارضی احکام ہے یا مستقل تو بستفت کو لاہفی قلمفی النا یہ ہمیشہ کے احکام ہیں یہ عارضی نہیں ہے ومایت اللہ علیہ کمفی کتاب کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما اسی طرح یتیم عورتوں بچیوں کے متعلق ان کو رکھ لیتے تھے حقوق نہیں ادا کرتے تھے ان کے مال کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے نکاح بھی کرتے تھے تو بے رغبتی کے ساتھ ان کو رکھتے تھے اللہ نے ان کے متعلق احکام ذکر فرمایا میاں بیوی کی مصالحت کے حوالے سے مختلف اصولی باتیں ذکر فرمائیں اور عدل کی ترغیب دی ولندستی ان تعدل بین النسا اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں کسی کی تو انصاف کو قائم رکھے ان کے درمیان میں اور این تفرقا ایک بڑی اصولی بات ذکر فرمائی اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو ان جدا ہونے والوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں میں ایسے کروں گا اس کو دیکھنا اس کو پچھتائے گا یہ اور شور بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے پچھتائے گی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اللہ کہہ رہے ہیں وئ يتفرقا ان جذبات کے ساتھ جدا ہو یغنی اللہ کلم من شادی اللہ اسے تو اپنی وسعت سے غنا عطا فرمائے یعنی جدائی بھی اچھے طریقے سے اور نکاح بھی اچھے طریقے سے وقان اللہ واسع حکیما دونوں ہی اللہ کے بندے دونوں ہی اللہ کے مخلوق کیوں اتنے تنگ دل ہوتے اس کے حق میں دعا کرو اسے جوڑا دے کر کے رخصت کرو اللہ پسط عطا کرنے والے ہیں آخر اللہ فرماتے ہیں لاہ واچی وافل عرض تین جگہ اللہ نے کہا اس رقوع میں اس رقوع میں فعین ل اللہ اس سے پہلے رکو میں جہاں خانگی احکام اور مسائل کو ذکر کیا اللہ نے تین دفعہ بار بار بار بار اس لیے کہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی اللہ کی دیوی چیزوں پر تم بخر کرتے ہو کہ میں نے ایسے نہیں کرنا میں نے ایسے نہیں کرنا اللہ نے تجھے بھی دی دعا کرو اللہ اسے بھی دے اور اس کا گھر بھی آباد فرمائے پھر فرمائے یادین قوامین بالکشہ اللہ سچی گواہی کے اوپر قائم ہو جاؤ ولا انف سکو چاہے اپنے خلاف جاتی ہو اب والدین اپنے والدین کے خلاف اقربین قریبی رشتے داروں کے خلاف کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بڑا غریب ہے اگر گواہی دے دی تو اس کا جو ہے نا وہ برا حال ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ اس کا تم اتنے خیر خواہ نہ بنو اس کے تم سچی گواہی دو جو حق ہے وہ بات کرو جو غلط بات ہے اس کا ساتھ مت دو کسی کی مالداری یا کسی کے فقر اور غربت کی بنیاد پر گواہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے آگے اللہ کہتے ہیں یا پر غور کیجئے آیت نمبر 136 ہے ایمان والو ایمان لے ہو ایمان والے پہلے اللہ کہتے ہیں ان کو ایمان والو حامین و ایمان لے مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پرک کے رہا کرو کہ میں واقعی مومن ہوں یا نہیں کہیں ایمان کے تقاضوں کے خلاف تو میری زندگی نہیں گزر رہی بشر المنافقین ابی اندلہم عذابن علیمہ منافقین کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے ایب تغون عدہم العزہ اس لیے منافقین سے دوستیاں لگاتے ہو کہ تمہیں عزت ملے گی فین العزت عل اللہ جمع عزت اللہ کے پاس ہے کافروں کے پاس یا منافقوں کے پاس عزت نہیں ہے ان مجلسوں میں بھی بیٹھنے کی مومانعت کر دی گئی جہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو اگر وہاں کوئی بیٹھے گا فرمایا ان نقم نظم مسلو تم بھی انہی کے مانند شمار ہو جاؤ اللہ پر منافقین کی کچھ مفاد پرستیوں کا ذکر کیا پھر منافقین کی نماز کا ذکر کیا ان المافقین اللہ و خادر ویزا قام و علسلات قام پسالا. ذرا میرے لفظ پر غور کیجئے گا اس زمانے کے منافق بھی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کام کو سالہ بڑے ہی سست کیونکہ دل نہیں ہوتا نا اللہ کی طرف ایمان نہیں ہوتا کام و کالہ یورا اس لیے نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیں یقین کر لیں کہ ایسی بھی مومن ولا ع اسکرون اللہ اللہ دل میں ایمان نہیں ہے ذکر اللہ نہیں کرتے مذہب زبین بے نظان کا شکار ہے لا الاؤلا ولا ہاؤلا نئی دھر ن اور آج کے مومن بھی نماز نہیں پڑھتے اس زمانے کے منافق بھی نماز بھی چھوڑتے اور آج کے مومن بھی نماز نہیں پڑتی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے منافقین کی سزا کا ذکر کیا گیا ان منافطین فط در کے النار سب سے نچلے درجے میں منافقین کو سزا ہوگی میں اور پھر بالکل آخری آیت میں اس پارے کی آیت نمبر ون میں اللہ فرماتے اللہ شکر تم و و اللہ اگر تم ایمان مان گے شکر کرو گے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں سزا دے گا اللہ نے کیا کر تمہیں سزا دے گی اللہ کچھ تو نہیں ہوتے تمہیں سزادی کے تمہیں اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا رہے آ جاؤ اللہ کی طرف صدق اللہ